کہ وہ رب کریم ایسا ہے کہ جس کی سب سے بڑی شان کیا ہے لئے سکمس لی شے اس جیسی کوئی شے نہیں اور اس کے اسمائے مبارکہ میں سے ایک اسم ہے کہ حول اول ہوخر اور اس نے اپنی یہ شان اول اول و حول آخر کی شان لئے سکم اس لیے ہی شے ہونے کی شان آپ سب میں پیدا کر دی <تصفيق> اس کا لطف یہ اس کا کرم یہ اس کی ربوبیت یہ اس کی شان بے نیازی وہ آپ کی کسی شے کا محتاج نہیں اور اپنی کوئی صفت اپنے لیے بچا کر نہیں رکھتا سب دیتا چلا جاتا ہے ہے نا اتنا بڑا مجمہ یہاں ہے کوئی دو چہرے ایسے ہیں جو بالکل ایک جیسے ہوں نہیں ہے نا کوئی دو مجمع کیا پوری دنیا میں چلے جائیے کوئی دو انسان بالکل ایک جیسے نہیں ملیں گے بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہے ہر انسان کے چہرے پہ دو آنکھیں ہیں ہر انسان کے چہرے پہ ایک ناک ہے ہر انسان کے ایک دہن ہے ہر انسان کے منہ میں ایک زبان ہے یہی ڈھانچہ ہے مگر سانچا ایک نہیں ہے <tip> <تصغل> نا سب کے چہرے الگ الگ کیا قدرت الٰہیہ ہے کیا عظمت ہے کیا شان تخلیق ہے وہ واحد ہے وہ احد ہے وہ فرد ہے وہ سمجھ ہے اس نے ہر فرد بشر میں انفرادیت رکھ دی وہ فرد ہے اس نے ہر فرد میں انفرادیت رکھ دی اچھا جب سورت کی انفرادیت رکھی تو سیرت کی بھی رکھی ہوگی نا ایک جیسی شکلیں بنانے میں جو ایک جیسی شکلیں نہیں بنا تھا اور جو اتنی متنوع شکلیں بنانے میں عاجز نہیں ہے تو وہ متنوع سیرتیں بنانے میں کہاں عاجز ہوگا چنانچہ کوئی صورت ایک جیسی نہیں کوئی آواز ایک جیسی نہیں اور تو اور صورت ایک جیسی نہیں بنائی آواز ایک جیسی نہیں بنائی باقی چیزیں ایک جیسی ہیں انگلیوں کی یہ پور ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں نا قانونی بازی ہے کوئی دو انسان ایک جیسا فنگر پرنٹ نہیں رکھتے پوری دنیا معلوم ہے نا نہ چہرہ ایک جیسا نہ فنگر پرنٹ ایک جیسے نہ آواز ایک جیسی تو تخلیقی صلاحیت ایک جیسی کیسے ہوگی تخلیقی صلاحیت ایک جیسی کیسے ہوگی ہر فرد کے اندر ایک جدا گانا منفرد تخلیقی شاہکار پیش کرنے کی صلاحیت مجمر کر دی اس نے اس نے مزمر کی اور اس کے ولی نے اعلان کیا کہ قیمتوں کل ما اماخین ہر فرد کی قیمت وہی ہے جو وہ بہترین طور پر انجام دے سکے یعنی <تصفح> اب ایک اصول دریافت کیجئے آپ کی قیمت کوئی اور نہیں لگا سکتا آپ خود ہی اپنی قیمت لگا سکتے ہیں کوئی آپ کی قیمت نہیں لگا سکتا آپ ہیں آپ جو اپنی قیمت خود لگائیں گے اب جتنی ہمت بلند ہو جتنا حوصلہ بڑا ہو جتنی قوت پرواز ہو آپ کی فکر میں اتنی قیمت لگائیے مثالی کردار سامنے رکھنا ہے تو بس اس کو سامنے رکھیے کہ جو خدا کی مرضی کے علاوہ کسی قیمت پر راضی نہ ہوا اچھا آپ فرمائیں گے کہ یہ تو مولا کی بات ہے اور وہ امام تھے وہ انسان کامل تھے وہ ولی اللہ العظم تھے وہ جان رسول تھے وہ معصوم تھے حجت خدا تھے ہم کہاں لیکن بہرحال یہ نہ بھولیے گا کہ یہ میں صرف گسترانہ باتیں نہیں کر رہا ہوں. امیر <سؤال> خسرو نے ہو سکتا ہے صرف شعر سمجھ کے کہا ہو مگر میں شعر کو حقیقت بنا کر پیش کر رہا ہوں اور مجھے امیر خسرو سے بھی کوئی سویزن نہیں ہے دانشیر شاعر تھا ذمہ دار شاعر تھا اس نے جو بات کہی ہے سوچ سمجھ کے کہیے دیکھیے اگر آپ نے اپنے سامنے مولائے کائنات کی سیرت رکھی نا اور آپ ان کے دیوانے بن گئے ان کے دیوانے بن گئے تو آپ کی قیمت بھی اتنی ہوگی کہ جو گھروندا بنا کے بیچ دیں گے لو دانا دیوان ہے مرتدا دیوان ہے دانہ دانا دیوانہ اسے دنیا انسان کامل تو نہیں کہتی ولی اللہ نے سمجھتی نہیں کہتی ایک دیوانہ ایک عاشق اس کا عاشق آل رسول کا عاشق آل رسول کا عاشق بادشاہت اسے خرید نہ سکی بادشاہت اسے خرید نہ سکی اپنے وقت کا شہنشاہ آزام نہ صرف یہ کہ اسے خرید نہ سکا بلکہ اس کے بنائے ہوئے گھروندے کو نہ سکا